الحمد لله نحمده ونسقعينه ونستغطره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلاه ذد له ومن نوقلاها لله ونشهد ان لا اله الا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا و سندنا ومولانا محمد مذنعه ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بات قادر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحنه ومنهم من ينتذر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قابلة آتے علماء جماعرام اور میرے عزیز مسلمان بھائی ہو یہ ہم سب کے لیے خوشی کا موقع ہے کہ ہم مادر علمی دارالحلوم دیوبند کے خدمات کے تلکرے کے سلسلے میں یہاں جمع ہے جیسے مجھ سے پہلے اقاد علماء احرام نے اس کا اظہار فرمایا کہ واقعات یہ اجلاس ہمارے ملکی حالات اور بین الاقوامی حالات کے تناظر میں اور اس وقت پوری دنیا میں مسلمان جن مشکل حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات کے تناظر میں یقیناً یہ اجلاس وقت کی ایک اہم ضرورت ہے تاکہ اس وقت مسلمان جن حالات سے دنیا بھر میں گزر رہے ہیں ہم ان حالات کے متعلق اپنے اکابر کی آرا سے اور علماء کرام کی آرا سے استفادہ کر سکیں اور ہم اپنے اقابر کا تذکرہ کرتے ہیں اور ہمارے اکابر علماء دیوبند جن حالات سے گزرے تھے اور جن مشکل حالات میں انہوں نے دین کی خدمت کی علم کی خدمت کی ہم ان کا تذکرہ کر کے ان حالات سے ہم روشنی حاصل کریں ان حالات کو سن کر ہمیں ہمت ملے حوصلہ ملے میرے عزیز مسلمان بھائیوں مجھے دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں ایک بات سنیے کہ ہمارے اکابر کی تاریخ اور مادر علمی دار العلوم دیوبند کی تاریخ اتنی روشن ہے اور ہمارے اکابر کی خدمات ہر میدان میں اتنے نمایاں ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اس ملک کے اندر اور پورے بر صغیر میں اگر کوئی طبقہ سر اٹھا کر اور آگ اٹھا کر اپنے اکابر اور اپنے اسلاق کے خدمات کا تذکرہ کر سکتا ہے تو وہ آپ ہے کہ آپ کے اکابر کی خدمات نمائے دیوبند کی خدمات ہر میدان میں اتنے نمایاں اور اتنے روشن ہیں کہ انمائی دیوبند کے جانے صاحب اور غلام دیوبند کے ماننے والے ان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ آنکھ اٹھا کر سر اٹھا کر اپنے اکابر کا تذکرہ کریں اس وقت تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بر کے اس خطے میں اسلام کی خدمت اسلام کے غلبے اور اعلیٰ کے لیے جتنی تحریکیں چلی ہیں یا بر کی آزادی کے لیے جتنی تحریکیں چلی ہیں ان تمام تحریک کے اندر علماء دیوبند کا نصر یہ کہ خصہ ہے بلکہ قائدانہ حصہ ہے اور قائدانہ طور پر ان تمام تحریر کے اندر انہوں نے حصہ لیا ہے اس بر صغیر کے اندر تحریر خلافت ہو ہندوستان کی آزادی کی تحریر ہو پاکستان کی تشکیل کی تحریف ہو اور اسی طریقے سے تقسیم کے بعد خود ہمارے اس ملک کے اندر جتنی تحریکیں چلی ہیں ملک کے احوال کے اصلاح کے لیے اور اللہ تبارک وطالعہ کی دین کو غالب کرنے کے لیے اعضاء کر اللہ کے لیے جتنی تحریکیں چلی ہیں میں دعوے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اکابر کا ان میں قائدانہ حصہ رہا ہے کسی طریقے سے بر کے اندر علومِ دینیا کی ترویج کے لیے اور علوم دینیا کی خدمت کے لیے جتنی محنت ہمارے اکابر نے کی ہے اور مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے فیض پانے والوں نے جتنی خدمت کی ہے بر کے اس پورے خطے میں کوئی طبقہ ایسا نہیں کہ جو علماء ہے دیوبند کا دارال انہوں دیوبند سے خیز پانے والوں کا ہمسر ہوں اس سلسلے میں اسی طریقے سے برصغیر کے اس پورے خطے میں اللہ تبارک و تعالی کی دین کی حفاظت کے لیے جتنی تحریکیں چلی ہیں وہ قادیانیت کے خلاف تحریک ہو وہ نیچریت کے خلاف تحریک ہو وہ پرویزیت کے خلاف تحریک ہو وہ عباسیت کے خلاف تحریک ہو وہ غرض یہ کہ علم مشتمدین کے فطا کے خلاف بات کرنے والوں کے خلاف تحریک ہو غرض یہ کہ وہ جو بھی تحریک ہو دین کے کی حفاظت کے لیے پرانے کریم کی حفاظت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کے لیے اور قرآن سنت اور اجماع سے جو قانون منظم کیا دیا جسے فیصلہ کہتے ہیں اور فیطحنا کی اس کی حفاظت کے لیے دین کے ہر شعبے کی حفاظت کے لیے جتنی تحریکیں چلی ہیں اس میں ہمارے اکادر کا اور دارالعلوم دیوبند سے خیر پانے والوں کا حصہ سب سے نمایاں ہے اس دنیا بھر میں وہ تمام مسائل کہ جن مسائل کا تعلق اسلام اور عالمی اسلام سے ہیں آپ اگر دیکھیں تو ان مسائل میں بھی علماء دیوبند کا کردار علماء دیوبند سے فیض حاصل کرنے والوں کا کردار سب سے زیادہ روشن اور نمایاں ہے اس وقت دنیا میں فلسطین میں اگر مسلمان مظلوم ہیں ان کے حق میں آواز اگر اس بر صغیر کے خطے سے اٹھتی ہے تو نمائیں دیوبند کی جانب سے اٹھتی ہے اس وقت اگر چیتیا میں مسلمان زب کیے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے چیچیا میں اسلام اور اہلی اسلام کی حفاظت کے لیے اگر اس پر رسغیر سے آواز اٹھی ہے تو وہ علماء دیوبند نے اٹھائی ہے اسی طریقے سے دنیا بھر میں وہ بوسیا میں ہو وہ ہرسنگ میں ہو وہ کوسو میں ہو وہ برما میں ہو وہ جہاں بھی ہو مسلمان جہاں مظلوم ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے حفاظت کے لیے اپنے اپنے ثقافت اور اپنے اپنے عقیدے کے حفاظت کے لیے جہاں جہاں مسلمان مزدور ہیں اور محنت کر رہے ہیں ان کے حمایت میں اگر آواز اٹھتی ہے تو وہ علمائے دیوبند کی جانب سے اٹھتی ہے اسی طریقے سے بر میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں دین کی حفاظت کا جو سلسلہ تعلیم و تعلق کے ذریعے سے ہے جس ذریعے سے ہم دین کے مسائل میں اپنی صنعت جناب نبی اثرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے بقول من السناد لقال من شاء ما شاء وہ ذریعہ تعلیم و تعلم کا جو ہمیں مسائل میں جو ہمیں سنت میں جو ہمیں قرآن کریم اور قرآن کی کریم کی تفصیل میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ صحابۂ اکرام تک پہنچاتا ہے وہ خدمت کا شعبہ دینی تعلیم اور دینی تعلیم کے خدمت کا شعبہ اس میں بھی جتنے نمایاں خدمات علماء جوبن کے ہیں شاید اس پورے بر صغیر میں کسی کے نہ ہوں اسی طریقے سے اس وقت دنیا میں جو سو فیصد اسلامی حکومت قائم حکومت قائم ہوئی ہے اور جو علماء کرام ان حالات سے واقف ہیں اور وہاں کے احوال سے واقف ہیں میری مراد امارتی اسلامی افغانستان کی حکومت ہے وہ حکومت دنیا کے سامنے جو نمونہ قائم کیا گیا ہے وہ ہمارے دیوبند سے فیل پانے والوں نے وہ حکومت قائم کی ہے اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی اس عمارت اسلامی کے استحکام کے لیے جن علماء سے کام لے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی علمائے دیوبند ہیں کہ علماء دیوبند کے ذریعے سے انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے تحفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی خدمت کرنے والے ادارے اداروں مساجد اور مدارس کا تحفظ علماء کا تحفظ امارت اسلامی افغانستان کا تحفظ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خدمت بھی اس وقت علماء دیوبند سے جا رہے ہیں اسی طریقے سے خلید کا مسئلہ قضیہ خرید جس کے ذریعے سے امریکی استعمال مسلمانوں پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا ہے مسلمانوں کی دولت پر قبضہ جمانا چاہتا ہے اور خلید ممالک نے اسلامی انقلابات کو روکنا چاہتا ہے اور تجزیہ خلیج کے ذریعے سے امریکہ نے اپنے فوج میں سے چن چن کر یہودیوں کو خلیدی ممالک میں متأر کیا ہے اور خلیدی ممالک میں بھیجا ہے آج اگر اس قزیے کے خلاف امریکہ کے مقاصد اور منصوبوں کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھاتا اٹھا ہے اٹھا اٹھا تو وہ یہی علماید بن گیا حقیقت یہ ہے کہ قبضۂ خلیج ہو قبضۂ فلسطین ہو, ہو، عمارت اسلامی افغانستان کا تحفظ ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کو دنیا میں غالب کرنے والی قوتوں کے قوتوں کا تحفظ ہو یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ آج غلام دیوبند سے اور دیوبند کے فرزندوں تو تھے علمائے دیوبند سے, دیوبن سے فیض پانے والوں سے اللہ تبارک و تعالی یہ کام لے رہے ہیں میں مختصر آپ کی خدمت میں صرف ایک دو منٹ میں چند باتیں عرض کرنا مزید, مزید چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کانفرنس کے ذریعے سے اس اجتماع کے ذریعے سے آپ گھر گھر جا کر دنیا کو یہ پیغام دے کہ انشاءاللہ جب تک اس دنیا میں علماء کے من سے خیر پانے والے موجود ہیں اس وقت تک امریکی سامراج ہو یا دنیا کا کوئی استعمار ہو اسلام اور اہلی اسلام کے خلاف ان کے دل میں جو مقاصد چکے ہوئے ہیں وہ مقاصد ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے دوسرا سبق اور دوسری تعلیم جو آپ کو اس اجتماع سے حاصل کرنی ہے اور جا کر گھر گھر اس تعلیم کو پہنچانا ہے وہ یہ کہ اگر خدا نفاستہ امارات اسلامی افغانستان کے استحکام کو اور امارتی اسلامی افغانستان کی وجود کو کوئی قوت ختم کرنا چاہتی ہے تو علماء دیوبند کی یہ فرزن یہ انشاءاللہ ان کے راہ میں رکاوٹ ثابت ہوں گے اور کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ امارت اسلامی افغانستان کو نقصان پہنچایا جائے گا. نمبر تین آپ یہ پیغام لے کر گرگر گھر پہنچے کہ پاکستان کے اندر بلکہ پورے بر تغیر کے اندر اگر دین کی خدمت کرنے والے اداروں کی وجود کو ختم کیا جا رہا ختم کیے جانے کی سوچ کسی کسی بھی درجے میں اگر کسی حاکم کے ہاں موجود ہے یہ سوچ موجود ہے کہ ہم بربیر سے خاص کر پاکستان سے ہم چینی اداروں کو ختم کر دیں گے یہ سوچ اگر کسی کے دل میں موجود ہے تو وہ اپنی اس سوچ کو اور اپنی اس فکر کو ختم کر دے جب تک علماء دیوبند کے یہ فرزند موجود ہیں انشاءاللہ پاکستان کی دینی اداروں کی وجود کو کوئی ختم نہیں کرتا آپ میری بات سنیں چوتھا پیغام چوتھا پیغام جو آپ دنیا کو دے اس, اس کانفرنس کے حوالے سے وہ یہ کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کی جتنی تنظیمیں ہیں دینی خدمت کے حوالے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے اعلاء اور اللہ کی دین کے غلبے کے حوالے سے اگر دنیا کی کوئی طاقت ان تنظیموں کی وجود کو یا ان اشاعت کی وجود کو ختم کرنا چاہتا ہے تو علماء دیوبل کے اس کی اجازت نہیں دیں گے اور ان اللہ اس تحفظ کے لیے اور اس خدمت کے لیے ہم شہادت کے درجے تک جانے کے لیے تیار ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تو بھی دا کروں گا واہ اللہ